بسم رحمان بائیس مئی دو ہزار بیس سبق نمبر تین ہم نے کل پڑھا تھا کہ جی مبتدا کے اندر اصل معرفہ ہے اور خبر کے اندر اصل نکرہ ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دونوں معرفہ ہوں تو پہلا اسم مبتدا ہوگا اور دوسرا خبر ہوگا یعنی دو اسم آگے دونوں معرفہ ہیں تو پہلے کو آپ مبتدا بنائیے اور دوسرے کو آپ خبر بنائیے جیسے اللہ ربنا اللہ ربنا تو اللہ یہ بھی معرفہ ہے اور ابنا یہ بھی معرفہ ہے تو پہلا مبتدا ہوگا اور دوسرا خبر بنے گا ایسے ہی محمد محمد یا محمد رسول اللہ تو محمدن پھر آگے ہے رسول اللہ دونوں معرفہ ہیں پہلا مبتدہ بنے گا دوسرا خبر بنے گا تو اگر دونوں معرفہ آ جائیں تو پہلے کو مرتدہ دوسرے کو خبر بنا دیجئے بعض کتابوں میں آپ کو شاید ملے اس طرح کے جس کو بھی چاہیں لیکن جس کو بھی آپ بنائیں گے تو جس کو آپ پہلے لے کر آئیں گے وہ مفتہ بن جائے گا وہ پہلے جو آئے گا وہ ممتض بن جائے گا اور دوسرا کیا بن جائے گا خبر بن جائے گا اگلا ضابطہ جی اگر ایک کلمہ اسم ہو اور دوسرا ظرف ہو ایک کلمہ اسم ہو دوسرا ظرف ہو تو وہ اسم جو ہوگا وہ مبتدا بنے گا اور ظرف جو ہوگا نا وہ سابتن یا سابتا سے متعلق ہو کر خبر بنے گا ظرف جو ہوگا وہ سابتن یا سابتا سے مل کر خبر بنے گا مثال آپ کو آسان سے دیتے ہیں الحمدللہ دیکھیں الحمدللہ ایک اسم ہے نا لفظ للہ جار مجرور آپ کو پتا ہے یہ ظرف کہلاتے ہیں للہ ہی تو یہ جار مجرور مل کر ثابتن یا ثابتہ کے ساتھ متعلق بن کے سو کیا بنائیں گے اس کی خبر بنائیں گے الحمد اسم جو ہوگا وہ بن جائے گا اور ظرف جو ہے وہ خبر بن جائے گا ایسے ہی رجولن فدار رجول دیکھیں کہ یہ جار مجرور ہے یہ خبر مقدم بن جائے گی اور یہ ثابتہ سے متعلق ہوگی یا ثابتوں سے اور رجول جو ہے یہ متحدہ مؤخر بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیح فرمائے گا خدا الحمد للہ ربی عالم